یا اوہ الدین آمن اے ایمان والوں اللہ ذکر کسی اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو وہ سب یشوح اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرو اس کی پاکی بیان کرو ذکر الہی کا حکم دیا گیا زبان سے بھی اللہ کی یاد ہو اور ذہن و دل و دماغ میں بھی اللہ کی یاد بسی ہوئی ہو هو يصلي عليكم وہ ذات جو تم پر رحمتوں کو نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تم پر رحمتوں کو اللہ کے حکم سے نازل کرتے ہیں لیجا کم مینومات نور تاکہ اللہ تعالی تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے وہ کانین رحیمہ اور اللہ تعالی مومنوں پر مہربان ہے نور کا ذکر ہے رب العالمین ہمارے دنوں کو بھی نور قرآن سے منور فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھی یہاں پر قادیانیوں کی بات نکلی تو یہ شرعی مسئلہ سماعت کر لیں کہ بغیر اقراہ شرعی کے جو زبان سے چاہے مذاق میں کفر کہے چاہے کسی سیاسی مصلیحت کی وجہ سے کفر کہے وہ کافر ہو جائے گا مثلا جرمنی میں اور بعض ممالک میں بعض پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں اور وہاں ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دشمنانی اسلام گورنمنٹ یہ قادیانیوں کو بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہیں کیونکہ یہ قادیانی ان کے لیے بڑے مفید ہیں کہ مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے والے ہیں تو وہاں وہ ایک فارم جمع کرواتے ہیں پاکستانی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں نوود بلّہ میں ظالم یہ جھوٹ موٹ صرف ویزا حاصل کرنے کے لیے پاکستان میں وہاں بڑا ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں سیاسی پناہ چاہیے اب ان کا ویزا اس پر جاری کر دیا جاتا ہے ان کو وہاں کا اقوامہ مل جاتا ہے لیکن ایسا کرنے سے وہ کافر ہو جاتے ہیں کیونکہ کفر کا انہوں نے ٹھیک ہے جان بوجھ کر اظہار کیا کسی وجہ سے بھی کیا کوئی اپنے آپ کو کادیانی کہے یا عیسائی کہے یا یہ یہودی کہے تو وہ اسی وقت کافر ہو جائے گا بلکہ یہاں تک کہ اگر کوئی کہے کہ میں دس سال کے بعد عیسائی بن جاؤں گا تو یہ کہتے ہیں اسی وقت وہ عیسائی بن گیا اور اسلام کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اب ایسے لوگوں کو ایمان کے لیے کیا کرنا ہوگا تو اگر آپ ایسے کسی شخص کو جانتے ہوں تو اسے یہ بتائیں کہ انہیں نہ صرف تجدید ایمان کرنا ہوگا اور کفر کا مسئلہ یہ ہے کہ جب اعلانیہ کفر ہے تو توبہ بھی اعلانیہ ہونا چاہیے تو ان تمام محکموں میں انہیں بتانا ہوگا کہ ہم قادیانی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے دنیا کی ذلیل دولت کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کرنا کتنا بڑا نقصان ہے تاخیر تو ہم یوم یل سلام اس قیامت کے دن ان کا آپس میں ملاقات کرنا اس طرح ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہوں گے ایسے مومنین خوش نصیب ہوں گے کل بروز قیامت نفس نفسی کا عالم ہوگا ان پر کوئی مشکلات نہیں ہوں گی وہ اجن کریما اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے عزت والا اجر تیار کر رکھا ہے یا اوہن نبی اے نبی نبی کے لفظی معنی کیا ہے نبی نبا ان سے ہے نبا ان خبر کو کہتے ہیں نبی کے معنی ہے خبریں دینے والا غیب کی خبریں اللہ کے حکم سے بتانے والا تو نبی کو اللہ تعالی وہی کے ذریعے غیر بتا فرماتا ہے اور پھر جتنے غیب کا حکم ہوتا ہے وہ اپنے ماننے والوں کو وہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا. شاہد کے معنی ہے گواہ آپ بتائیے گواہی کون دے سکتا ہے جس نے دیکھا ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے اعمال سے واقف ہیں ہمارے اچھے برے اعمال پر گواہی دیں گے تو عاشق رسول جب گناہ کرنے لگے تو حضور سے بھی شرم رکھے اور اللہ سے بھی شرم رکھے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عملی طور پر بھی ہم یہ ظاہر کریں کہ دنیا کی دولت اور دنیا کے معاملات ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے بس ہماری تو یہ فکر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اس رسول راضی ہو جائے مبشرن اور آپ کو مبشر بنا کر بھیجا آپ جنت کی خوشخبریاں مومنوں کو دیتے ہیں وہ ندیر غن اور آپ کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا آپ گناگاروں اور کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں وہ داغین الا اللہ کی اور اللہ کے عزن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا آپ اللہ کے راستے کی طرف بلاتے ہیں وہ سع جمنی جم آپ روشن چراغ ہیں آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا سراج چراغ کو کہتے ہیں منیر کے معنی روشن چراغ خود روشنی دیتا ہے اور جو اس کے قریب آتا ہے چراغ اسے روشن کر دیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ ولی وسلم ہدایت کا وہ سورج ہیں وہ چراغ ہیں وہ نور کا مرکز ہیں کہ جو حضور سے وابستہ ہو جائے اس کی دنیا و آخرت و قبر روشن و منور ہو جاتی ہے وہ بس اور مومنوں کو خوشخبری سنائیے بے ان لہم مین اللہ فضلا کبھی کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا فضل ہے اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ مانو مسلمانوں کو تعلیم ہے وہ داں اور ان کی تکلیفوں پر درگزر کرو یہ جو اذیتیں دیتے ہیں اسے برداشت کرو وہ توقع عال اللہ اور اللہ پر بھروسہ رکھو وہ باللہ وکیلا اللہ ہی سب سے بہتر کام بنانے والا ہے ہر مومن کو تسلی ہے کہ جب اللہ کام بنانے والا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنا معاملہ سپرد کر دے اور وہ ہر فکر سے آزاد ہو اور اللہ کی عبادت کرے اطمینان کے ساتھ یادینا آمنو اے ایمان اذا ادا نہ جب تم مؤمن عورتوں سے نکاح کرو ثم تو من قبلی ان تمسو پھر تم انہیں چھونے سے پہلے انہیں طلاق دے دو یعنی رخصتی واقع نہیں ہوئی خلوت نہیں پائی گئی خلوت سہیا نہیں پائی گئی صرف نکاح ہوا ہے اور تم طلاق دے دو تو شریعت کا کیا حکم ہے فما لکم علیہن مِنْ تو ان عورتوں پر کوئی عدتت تمہاری وجہ سے لازم نہیں ہوگی یعنی صرف نکاح ہوا ہو اور میاں بیوی بی نے اپنے وقت کو نہ گزارا ہو وہ تنہائی میں انہوں نے ملاقات نہ کی ہو یعنی خلوت سیاح نہ پائی گئی ہو تو پھر اس صورت میں طلاق کی صورت میں عدت عورت پر نہیں ہوتی سمتیاں تو تم انہیں کچھ برتنے کی چیزیں دو اگر مہر مقرر ہوگا تو آدھا مہر دینا ہوگا اور اگر مہر مقرر نہیں تو لباس کا جوڑا دینا ہوگا یعنی شلوار قمیض اور چادر یہ اسے ایک جوڑا دینا ہوگا یہ دینا واجب ہے جبکہ کہ مہر مقرر نہ کی گئی ہو اور مہر مقرر ہو تو آدھی مہر کی رقم اس صورت میں دینی ہوگی سراہن جمیلا اور تم انہیں اچھی طرح چھوڑ دو مراد یہ ہے کہ تم ان پر پھر کوئی الزام نہ لگاؤ ان کی غیبت نہ کرو انہیں بدنام کرنے کی کوشش نہ کرو اب ایک مسئلہ آپ سمات کر لیں یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب کائنات ہے وہ جس کے لیے جو حکم دے اس کی مرضی و مشیت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس چیز کا حکم دیا گیا اسے آپ سماپت کریں یا نبی اے نبی لکا ازوا جک لاتی آئی تجو را بے شک ہم نے آپ کے لیے ان بیویوں کو حلال کیا کہ جنہیں آپ مہر ادا کر دیں یعنی آپ جس سے نکاح کرنا چاہیں اور مہر ادا کر دیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں وما ملکت یمینوں کا اور آپ کے ہاتھ کی کنیزیں ماں افا اللہ علیہ کا جو کنیزیں اللہ نے تمہیں غنیمت میں دی وہ کنیزیں جو مال غنیمت سے آپ کو حاصل ہوئیں وہ آپ کے لیے حلال ہیں وہ بناتی امی کا اور آپ کی چچا کی بیٹیاں وہ بناتی اما کا اور آپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں وہ بناتی خالی کا اور آپ کے ماموں کی بیٹیاں وہ بناتی خالات کا اور آپ کی خالاؤں کی بیٹیاں اللہ تاجر نہ وہ عورتیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ان میں سے جس سے چاہیں آپ نکاح کریں آپ کو اجازت ہے یہ آیت کریمہ اس کا نزول حضور کے وشال سے کچھ عرصے پہلے ہے نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازوال متعارات نو تھیں اور ایک روایت کے مطابق گیارہ پہلے یہ حکم دیا گیا کہ اب اس سے زیادہ آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں اور پھر آخر میں آپ کو اجازت دے دی گئی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید نکاح نہ فرمائے یہ آیت کریمہ یہ آخر دور کی ہے ومرا تتم منت اور وہ مومن عورت آپ کے لیے حلال ہے جو اپنا نفس یعنی اپنی جان حضور کی خدمت میں پیش کر دے تو نکاح کر کے وہ خواتین آپ کے لیے حلال ہیں مگر اس میں آپ کو مہر دینا لازم نہیں ہوگا حالانکہ اگر ہم کسی سے نکاح کریں چاہے مہر مقرر ہو یا نہ ہو ہر صورت میں مہر دینا ہوتا ہے مقرر مہر میں مقرر مہر دینا ہوگا اور مہر مقرر نہ ہو تو مہر مثل دینا ہوگا ان ارادن نبی یوں یہ اس وقت حلال ہیں جب نبی ارادہ کریں ان سے نکاح کرنے کا خالص مینی مومنوں کے علاوہ یہ خالص آپ کے لیے جائز ہے یعنی بغیر مہر کے نکاح کرنا ایسی عورتوں سے صرف آپ ہی کے لیے جائز ہے قد عالم نا ماں فرد فی ازما جم بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو ہم نے عام مومنوں پر ان کی بیویوں کے بارے میں مہر مقرر کیا تو مہر ہر صورت میں مقرر ہے اگر آپ نے زبان سے مقرر کیا تو وہی مہر دینا ہوگا عام مسلمانوں کو حکم ہے پھر اس مسئلے کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں اور اگر نکاح کر لیا بغیر مہر کا ذکر کیا تو پھر مہر مسل دینا لازم ہوگا مہر مثل کے یہ معنی ہے کہ جو خاندان میں مہر اس لڑکی کے ہاں چلتا ہوگا وہی مہر دینا پڑے گا اور اگر مقرر کیا جائے تو مقرر کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے صرف یہ پابندی ہے کہ یہ دس درم چاندی سے کم نہیں ہونا چاہیے دس درم چاندی تقریباً اکتیس گرام چاندی بنتی ہے تو اکتیس گرام چاندی سے اس کی ویلیو کم نہیں ہونی چاہیے مہر کے وما ملکت ایمان للا یقون علیہ کا حرج اور جو کنیزیں ہیں ان کا نان و نفقہ جو ہم نے مسلمانوں کو مقرر کیا وہ ہم جانتے ہیں یہ ساری باتیں ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ پر کوئی حرج باقی نہ رہے کوئی ایسی ویسی باتیں نہ کر سکے یہ سب اللہ کا حکم ہے جو آپ نے کیا اللَّهُ غفور الر رحیمہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے تر جی من تشاؤ منہ جسے آپ چاہیں اپنی بیویوں سے اسے پیچھے ہٹا دیں اور اس کے آپ قریب نہ جائیں توئی کا منتشا اور جس کے لیے آپ چاہیں اسے اپنا قرب عطا فرمائیں مراد یہ ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو باری کا مقرر کرنا ضروری ہے اور ان میں دنوں میں انصاف کرنا ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بھی لازم نہیں تھا مگر پھر بھی آپ نے باریاں مقرر فرمائیں اور اس کا آپ خیال فرماتے اسی طرح جب آپ سفر پہ جاتے تو آپ پر یہ لازم نہ تھا کہ آپ قرآندازی کریں لیکن ازواج محتارات کی جوئی کے لیے آپ قرآندازی کرتے اور جس کا نام نکلتا صرف اسی کو لے کر جاتے کہ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ جب آپ سفر پہ جاتے تو ایک زوجہ محترمہ کو اپنے ساتھ رکھتے اور یہ سفر بڑے لمبے لمبے ہوتے تو ہر زوجہ محترمہ مومنوں کی ماں کی تمنا ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا شرف مجھے حاصل ہو مگر اس موقع پہ حضور پر لازم نہ تھا کہ آپ قرآندازی کر کے لے جائیں لیکن آپ ان کی جوئی کے لیے قرآندازی فرما دی جس کا نام نکلتا اسی کو لے جاتے وما نب تغیتا اور جسے آپ نے اپنے سے دور کر دیا اگر اسے اپنا قرب دینا چاہیں تو آپ کو اس کی اجازت ہے فلا جناح علیہ کا آپ پر کوئی حرج نہیں ہے یعنی مومنوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شرعی آم اور ہیں کیونکہ وہ بشر تو ہیں لیکن افضل البشر ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں ان کا مقام و مرتبہ عام مومنوں سے بہت بلند و بالا ہے تو ہم انہیں اپنے جیسا نہ سمجھے اور اپنے جیسا قیاس نہ کریں ظالی کا ادنا ان تقر آن نہ ولا یا <سؤال> یہ باتیں اس لیے بتائی گئیں تاکہ یہ ازواج متحرات کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں یعنی yani وہ یہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ آپ سے ان چیزوں کا مطالبہ کبھی نہ کریں اور اپنے دل میں بھی ایسی بات نہ لائیں آپ جو بھی معاملہ کرنا چاہیں اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انصاف فرمایا وہ یار گئی نہ کل اور وہ راضی رہیں اس پر کہ جو آپ انہیں عطا کریں وہ اس سے زیادہ مطالبہ نہ کریں اور سمجھ جائیں کہ جو آپ انہیں فیض دے رہے ہیں یہ شریعت نے اللہ نے آپ کو اس کی اجازت دی ہے علم کلو بکم اور اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں ہے اسے خوب جانتا ہے وہ اللہ علیم الحکیم اور اللہ تعالی علم والا حلم والا ہے قرآن پاک میں ایک انداز ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آیت پہلے نازل ہوئی وہ بعد میں ہے اور جو بعد میں نازل ہوئی اس کا ذکر پہلے ہے جیسے سور بقرہ میں عدت کی دو آیتیں ہیں ایک آیت میں ایک سال کی عدت کا ذکر ہے ایک آیت میں چار مہینے اور دس دن کی عزت کا ذکر ہے ایک سال والی آیت پہلے نازل ہوئی چار مہینے اور دس دن والی آیت بعد میں نازل ہوئی پہلے عدت بیوہ کی ایک سال مقرر کی گئی اور بعد میں چار مہینے دس دن لیکن اگر سورہ بقرہ میں ترتیب دیکھیں تو چار مہینے دس دن والی آیت پہلے ہے اور سال والی عزت والی آیت بعد میں ہے تو ترتیب کا انداز اور ہے اور نزول کا اعتبار اور ہے تو یہ جو اوپر آیت گزری کہ آپ جس سے نکاح کرنا چاہیں آپ کو اجازت ہے یہ بات کی آیت ہے اور اس سے پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی اس کا ذکر بعد میں ہو رہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متعارد کو یہ اختیار دیا کہ اگر دنیا چاہیے تو دنیا لے لو میں تمہیں مال سے مالا مال کر کے پھر تمہیں طلاق دے دوں گا اور اگر تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھے دنیا پسند نہیں ہے تو ازواج متحرات نے بغیر کسی سے مشورہ کیے حضور ہی کو اختیار کیا اور حضور کو پسند کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کو چھوڑ کر دنیا نہیں چاہیے دو دو مہینے تک چلہ نہ جلتا اور جو معاملات تھے وہ آپ سن چکے اس کے باوجود حضور کے گھر میں رہنا انہوں نے پسند کیا اللہ تبارک تعالیٰ وطالعہ تعالیٰ کو ان کی یادہ ایسی پسند آئی کہ فرمایا گیا کہ اب یہ عورتیں جو ہیں ان کو آپ طلاق اب نہیں دے سکتے اور نہ دوسرا کوئی آپ نکاح کر سکتے ہیں یہ پابندی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی اور کچھ عرصے تک یہ پابندی رہی یہ ازواج محتارات کی دلجوئی کے لیے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وشال سے کچھ عرصے پہلے آپ کو اجازت دی مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ازواج متحراد کی ایسی دل جوئی فرمائی کہ پھر آپ نے مزید نکاح نہ فرمایا اور کسی کو آپ نے طلاق نہ دی لا یا دو ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت سے نکاح کرنا جائز نہیں ولا انبدال اور ان عورتوں کو آپ تبدیل کریں یعنی کسی کو طلاق دیں اور اس کی جگہ دوسری کو جگہ دیں یہ بھی آپ کے لیے جائز نہیں یہ حکم پھر ریپیٹ کرتے ہیں اس وقت نازل ہوا کہ جب ازواج مطہرات نے حضور کی خاطر دنیا کو ٹھکرا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فضیلت کو نہ من فرمایا تو اپنی ازواج کو نہ آپ طلاق دیں گے اور نہ ہی ان کی موجودگی میں کسی اور سے آپ نکاح کریں گے اس وقت نو بیویاں تھیں یا گیارہ بیویاں تھیں ولو آ جب کا ما ہن الاما چاہے وہ آپ کو کیسی ہی بھلی معلوم ہو آپ ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہ فرمائے ہاں جو کنیزیں ہیں اس کا حکم دوسرا ہے اللہ کان اللہ علاقی رقیبہ اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھنے والا ہے اس کا یہ حکم ہے